بی زریہ بی کو اتنی مارا گیا اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی بی بی نہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے خباب نل عرت کو انگاروں پہ لٹایا گیا کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے تھے ان اش حالات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم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 اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے تیر تفنگ زرا ڈھال تلوار سب سامان لے کے غصے میں پڑے ہوئے اور کہہ لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا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 اور پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بورگی ہو ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو سب کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی بہت پڑھا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی نہ قرآن و حریث کے علم سے کی جاتی ہے نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے بس نہیں جی یہ, یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مول صاحب ہے نواز پڑھاتے ہیں اچھے انہیں کا آدمی ہے بس لیکن وہی قرآن ملا نواز ہی پڑھاتے ہیں جی کیا یہ قرآن ہی بات ہے؟ مجھے کبھی رمضان شریف میں تراوی بھی پڑھاتے حافظ بھی ہیں بس ہیں بس،, بس ایسے بےچارے بلا مولوی یعنی وہ بالکل گٹی آدمی ہے ان کی چپراسی اور چوکی دار سے بھی گھیرا ہوا چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے وہ مولوی نہیں رہ سکتا وہ اپنا مسجد میں سوئے چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد میں تو وہ اذان بھی کہنی ہے پھر پانی بھی بےچارے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا یہ واقعات ہیں حقائق ہیں آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے یہ حقائق کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں وہاں آپ ایک کلرک کا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 اب یا نہیں عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے میں ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پیرا بھی نہیں آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں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 یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر ہم لاور نہ ہو حضور پر ہم حضور کو اطلاع تو دے سکے نا تو عمر جوش میں آ کہتا ہے کیا کہہ رہے میری میں عمر کی بہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے انا صبا وہ بھی صحابیہ بن گئی انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو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 تو کل سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے آواز ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الس سے کہا کہ جلدی سے تم فلا جگہ چھپ جاؤ کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے اس کا اس اسٹائی میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدل ہو اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بپھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام بنا چکی ہو تم نے بھی دین نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے اور اس میں آ کے بیوی بی کو مارا اپنی بہن کو مارنا اور اس کے بعد شہید بہنوں آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا اب عمر کا سامنے کون ٹھہرے آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی اتنا بڑا جبار آدمی کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے شوہر اپنے بیوی بی کو بچاتا ہے عمر توم کو مار رہے ہیں اس کے بعد بی بی کا خون خول اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کیا تم کر رہے ہو؟ یہی تمہارا مذہب ہے ایک میں تمہاری بہن میں صحیح ایک عورت تو ہوں اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو سن لو اگر تمہاری رگو میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگو میں بھی خطاب کا خون ہے میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مستفی نیچو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 یا آپ کو قرآن سنائیں گے اور خباب ابن العرد بھی باہر آ گئے سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا اور خدا کی شان ہے یعنی ادھر اندازہ فرمائے کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ آدیسو میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کابت اللہ میں بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہتی اللہ میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے تو دو آدمی سے ایک کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کرے عامر شام ابھی چال کو مسلمان کر دے کیونکہ میرے ساتھ تو سب کو ہیں ہے ہیں غریب ہیں تو ان کی مقابلت نہیں کر سکتے کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات اور مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے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 اور قرآن پڑا کے بو سل اور رحمانوش نهُ ما في السما وات ومااف الأب وَما بينهُ وما تح السرا وَإِ ننجها بالكون فهُ يا ن الس اللہ یہاں تک پہنچے عزت عمر فب عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے اللہ کا قرآن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص کلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کری ہے تو ہو ناممکن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 ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہے وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تکریر سننے کے لیے کون آئے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر آٹھ سماج فرمائے آٹھواں حلقہ سماعت فرمائیں اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے کون آئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئیں گے بس یہی ہے کہ آپ عشا کی نواز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں بس آپ تو تشریف لے آئے آپ کی بڑی مہربانی لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے اور مسجد میں وہ دو چار آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے متغرین میں ہیں ہمیشہ درد سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں اور کا ٹھیک ہے مسجد میں تشریف لے گئے شاہ کی نماز پڑھی دعا کی ٹھیک سی بات تھی یہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ دس آدمی کو بجائے بیس آدمی ہو گئے جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی ہیں اور دعا کا وقت آیا تو والے صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی دس ہوں یا بیس ہوں آپ آئے تو ہیں اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے میرے سامنے تو کم از کم بیس آدمی بیٹھے تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاء تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی تو اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے اس لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں بھی تقریر ہے کہ مولوی آدمی اور قرآن پڑھا ہے اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں میں تو, تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کرتا اور نے کہا دیکھے کہ نہیں مجھے پیسے دیں گانا بند جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے وہاں آئی اور کب سارا مجمعہ لوٹ آیا. کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں کہا کہ ہاں سنیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کا قرآن یہ پڑھا جائے آدمی اتنا خراب کیوں نہ ہو آخر انسان ہے یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مکناتی سن دل قلوب اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مکناطیس اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں ایک رسم سمجھ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود میں پڑھ رہا ایک اضاء میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک مسجد ہے اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام ٹھیک بات چیت ہوتی رہی اب اسنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھائی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں امام مسجد جو ہے وہ حق ہے لہذا وہ نماز پڑھائے اور دوسری بات ان نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں تو اس لیے بہتر ہے کہ مکہ میں امام نماز پڑھائے تو ان نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحان اک اللہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد فاتحہ بھی کی نماز میں اور اس کے بعد قلو اللہ بھی زور سے رقو میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے اللہ اور علور سے اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا ہم نے خواہ خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائیں خود نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کیا تھا فلا جگہ تو وہاں اربوں کا ایک بہت بڑا اتماع تھا تو انہوں نے زہر میں دو رکھا دیں پڑھی تھی حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریفات میں جمعہ پڑھاتا تھا نا جمعہ اور زہر میں فرق نہیں کر سکا اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھی تو میں بھی آپ کو دو پڑھا تھا تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا اچھا ان نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم پلکی کے شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں کون پڑھاتے ہیں ان نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے ہیں ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھنے ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے تاکہ نہ ڈھیر تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے وقت تبدیل ہوتا ہے اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور کیوں انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم لمب من الاسلام الا اسمہ بلاون قرآن اللہ رسم ہو کہ اسلام کا صرف نام باغی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے صحیح معنی میں پڑھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے یہاں تک پہنچے وہ بکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر روپ اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی علی رسول اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقب میں ہوں گے تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے کیا وہ حضور مل لیں گے ان نے کہا تو کہ ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں وہ قبیلے کا سردار نہیں وہ تو رحمت دو جہاں ہے وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آجا عمر عزت عمر آئے دروازے فنڈاکیا اب اندر سے جھریوں سے دیکھا صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں صحیح اندرا رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت تمہاری اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے لباس تو وہی تھا کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہے تو انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں حضرت حمدا اسد اللہ, اللہ و اصد ام رسول ام اللہ میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمز شباب ہے بچپن میں ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے اگر عمر اسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے بدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو دیکھتے ہیں کیا کر دروازہ کھولا عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے نظریں جھکی ہوئی ہیں حضور کے سامنے آئے ایک روایت میں جد بہ بھی ہی حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا پر میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر ماں آنا وقت اسلام اسلامے کا یا عمر کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو تو سمجھو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد بدنی کی رسالت کا اقرار کرو عمر کیا ہے ابھی حضور کہہ رہے ہیں نے کہا اشاد اللہ الہ الا اللہ وہ اشاد ال محمد رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر صاحب جب حضرت عمر نکاح شادو ان محمد الرسول اللہ حضور اتنی خوش ہونا اللہ اکبر سب سا اللہ اکبر کے نعرے پر تقبیر کی دھوم ہو گئی حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی ہو اور اس کے بعد بیٹھے ہیں ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کابے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم الاسلام اللہ عمر کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر میں ہی شام کو مسلمان کر دے محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سا. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب دیل اور انہوں نے آگے کہا, کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلام عمر عمر مسلمان ہو وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا جو سب سے بڑا مخالف تھا جو سب سے بڑا معارض تھا آج وہ بھی اسلام دے آیا تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ عمر کیا بات نے کہا حضور علیہ دورسنا الحق کی کو الباطل الباتی عمر ہے نا جی؟ اب کری یہ زبان ہے یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے دنیا مانتی ہے تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے اتنے بڑے جینیس سے نے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسنا الحق کے وہ مال البات کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرقین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں حضور نے فرمایا بالکل اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یو اللہ اللہ کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں جھوٹے معبودان نے منات ہے لات ہے عزا ہے یہ کیا ہے اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا یہ تو حضر ہے اسلام ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ان کی عبادت جو ہے یا تمبد اللہ تو بلزا فلم مسجد الحرام میں رات اردا کی عبادت تو کھل کے کی جائے اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر کبھی دار ارکم میں کبھی امہانی میں چھپ چھپ کے کریں اللہ یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی کم از کم ہم چالیس مسلمان ہیں آپ حکم میں صحابہ کو آپ آگے چلیں مسلمان آپ کے پیچھے چلیں ایک طرف عمر ہوگا ایک طرف حمزہ ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کرو آج مہربانی کریں ہم ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ رادی ہو گئے تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت جو تھی عمر کے آنے سے ذرا اپنا دعوت بے ست کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ پہلے دعوت تو ہوتی تھی لیکن علیحدہ کروں میں چپکے سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے چالیس صحابہ ہیں دائیں آپ کے سیدنا را حمزہ ہیں بائیں حضرت عمر ہیں اور سب صحابہ جو ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے بڑھ اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم جانے لا زان اللہ حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا ان نے کہا کہ اسلم عمر عمر مسلمان ہوں گے آپ قریش بھاگ کے آ رہے ہیں روسا قریش ہے ابھی چال ہے ابھی لاب ہے اتبا ہے اتبا ہے شہبہ ہے, ہے ربیہ ہے ولید ابن المغیرہ ہے حکمت ابن ابی محیط ہے امیت ابن خلف ہے امی ابن خلف ہے بڑے بڑے روسا قریش بڑے بڑے ساداتے قریش ہیں ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے آ دیکھا اور پھر جناب اس زمانے میں جب چالیس آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے وہ تو پورے गलियां کی گلیاں گونج رہی का اللہ کا حرم گونج رہا تھا مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ فکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الاح اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور سارے کریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے گی کیا ہو گیا یہ کیا ہو کیسے انقلاب آگے جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے یر سعود حضرت عمر بڑے بلند آواز تھا بڑا اللہ نے انہیں جبروت طاقت قوت صلاحی کے طور سے نوازا تھا اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مرفین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل کر جاتے تھے لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں لی بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز حضرت عمر کھڑے ہو گئے کابلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ قریش کسائے قریش سن لو اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ اب قریش تو ان کے لیے تو یہ سدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا کہ جی خبا بحدرت بلال یاسر امبار بی, بی سمیہ بی بی نہدیا غریب ضعیف کمزور لوگ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابیزد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بڑے توفائے لوگ تھے عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ سیرت سے بھی نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا عبادت کی گئی نمازیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اب قریش نے کہا کہ بھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں اب ہمارے پاس کیا حال ہے یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی ہیں وہ من حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیف لائے آپ کو بلایا گیا رسائے کفار فارق اریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم سلو کر لیتے ہیں ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں سلو کر جھگڑا ختم کر فدر رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا چلو ایسا کر ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں عبادت کریں ان پہ آپ پہ سلام کریں ان پہ آ کے پساں کریں انہیں چومے چاٹیں اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن ادور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں ان نے کہا اچھا ادور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں حور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں چلو مسئلہ ختم کرو جھگڑا تو نہ ہو نا حضور نے فرمایا بدبخت ہو تم کیا سمجھے ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو بندہ تو کافر ہو گیا غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ وہ بھی باہر تبوت شاہ حسین میں ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تبوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا پھر بھی خوش ہو جاتی اچھا آدمی بڑا تھا منتظم تھا نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کنٹرول کیسے کیا کوئی گڑبڑ کی ان نے نہیں دیا کسی کو تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو اس پہ بھی حاضر ہیں تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاء ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے بارشاری کہیں گے بہت اچھی بات ہے اور کہیں گے کہ رات اچھی فلم لگی ہو جائیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلے کوئی ایسی بات نہیں دونوں راضی رہے اللہ بھی راضی رہے شیطان سے بھی تعلق قائم رہے صبح کو بھی اور شام کو تو رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئے ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں وہ تو رات کو پیتے ہیں نا دن کو تو نماز پڑھتے تو اس لیے, اس لیے ان کو حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو اللہ کے قرآن کی یہ سورج جتنی انتم عابدون ما آبد والا بت تم بلا ان تم آبد لکم دینو کم بلی <يَدِين> اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے بارات کا اعلان کر دیں کہ کافر ہو کیا ماتا بت میں تو ہر کسی نہیں کر سکتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر اور تم کیا करोगे कि کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدا یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے یا رب العالمین یا رحم الرحمین اور یا دستگیر اور یا مہین الدین اجمین یہ کیا تماشا یہ کوئی دین تو نہیں ہے لخم دی لخم دین پھر تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا دین. تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہمیں ہمارا طریقہ مبارک ہم اپنی بات پہ رہیں گے تم بادل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نواز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو ہر وقت مسواک کرو یار کیا ہے بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا یہی بے این ہی کافر کہتے تھے اس لیے قرآن نے کہا اللہ نے فرمایا میرے نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں لو تد تو کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے ورسی نکل جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ لرم ہو جائیں تھوڑا سختی نہ کریں تھوڑا ان کو اجازت دے دیں گے اپنے میں اور وہ بھی تھوڑے سے فلات <الْمُكَدِّبِين> خبردار کبھی کسی جھوٹے کی ابتباع اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں عقیدے میں کوئی لچک نہیں توحید میں کوئی لچک نہیں لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں لچک ہوتی ہے اخلاق میں اعانت میں اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک اللہ تبارک وطالیہ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں لات کو برا کہتے ہیں ازا کو برا کہتے ہیں مراد کو برا کہتے ہیں میں آپ کو روک رہا ہوں اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دے دیں ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں ہم کسی کے دین کو گالی دیں ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں تم اس بات کو اگر گالی سمجھتی ہو تو یہ الگ بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ تمسلات ہیں یہ شکلیں ہیں یہ صورتیں ہیں تم نے خود گھڑی ہوئی ہے اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں اور نہ ہی یہ آلیہ ہے بلکہ یہ ایک جھوٹھی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں اسی کو تم کالی سن اور نکا بال کچھ ہو میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے شد اب بات اور تقابل بولنے آ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بعد میں جمع ہوئے ہیں اور کفرنت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و رکھے وما علینا ابلاؤ اللہ مسلمہ بلا توسلم بلا تم تنہا اللہ ماکرمنا ولا تو اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا توسر علینا اللہم اجعلنا في زمانك و امانك و احسانك صلی اللہ تعالی علی خلقه صلی محمد وعلى علی آلہ و اصحابه اجبر الحمدللہ رب